الحمدللہ الحمد للّہ والسلام علی نبینا محمد المصطفى اعلیٰ نوینا محمدن ومن ولا علی و صحبی و منصار اپنی نئی پیشکش دونوان تفصیر قرآن اور صورت فاتحہ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 محبوب فضیل کش محمد سعید محمد حجازی المعروف شیخ مکی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 المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحاشمي وعلى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد الله تبالك وتعالى في القرآن المجيد بل فرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرغيم <تصفيق> فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا هو دوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو فما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي ونحن على لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد رب برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو بھائیوں عزیز نوجوانوں آپ کے اس مسجد میں الحمدللہ سلسلہ تفسیر دروس قرآن کے ضمن میں آج ہم اللہ کی رحمت سے تفسیر قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں سابقہ دروس میں عظمت قرآن کا بیان تھا کیونکہ جب تک کسی چیز کی عظمت دل میں نہ بیٹھے اس کی محبت دل میں جاگزین نہ ہو تو اس کا اثر جو ہے وہ مرتب نہیں ہوگا اسی لیے ہم نے پہلے اللہ کے قرآن کی عظمت اللہ کے قرآن کی رفعت شان اللہ کے قرآن کا بے اعتبار بلاغت بے فصاحت بے اعتبار جامعیت اور اللہ کے قرآن کا محفوظ ہونا اللہ تعالی کی اس کتاب کا قیامت تک کے لیے محفوظ رہنا اور پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ ہونا اس پر اپنے معروضات کا سلسلہ شروع کیا تھا اور پھر اس میں جو شبہات تھے جو تشکیقات تھیں ان کے بارے میں بھی عرض کیا تھا تو آج ہم الحمدللہ سب سے پہلے صورت فاتحہ کیونکہ ہمارے ان دروس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارے ساتھی یا سامعین جب نماز پڑھیں جب اللہ کی عبادت کریں تو عام طور پہ چونکہ آخری جزد جو ہے قرآن مقدس کا وہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں تو اگر ان کے دل میں ان کے دماغوں میں ان کا ترجمہ ہوگا معانی ہوں گے تو ان کو عبادت میں اور نواز میں وہ ایک جادوبیت اور کشش پیدا ہوتی ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں اور اللہ کا قرآن کیا کہہ تو آج ان شاء اللہ چونکہ ہر نواز میں ابتدا جو ہے وہ صورت فاتحہ سے ہوتی ہے تو اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے سب سے پہلے صورت فاتحہ سے اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ جو ہے اس سے ہم ابتدا صورت فاتحہ میں یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کی تعلیم میں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اعوذ باللہ جو ہے یعنی تعبظ تعبض کا کیا معنی پلاح پکڑنا میں <متحد> <متحد> پلا پکڑتا ہوں اللہ کے ساتھ شیطان مردود سے تو تبز کا معنی کیا ہے اور پھر یہ سمجھیں کہ اعوذ باللہ کو باقی بسم اللہ پہ مقدم کیوں کیا گیا ہے اچھا اور یہ چیز بھی سمجھیں کہ ہر چیز کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے وہ نہیں بند تو ایک اس کو سی چلے اچھا تو ایسا ایسا ابھی چلا ہے نا وہ بہت آج کل تو شدید گرمی ہو رہی ہے نا اللہ رحمۃ فرمائے تو اب یہ سمجھیں جناب آپ پوری توجہ رکھیں کیونکہ مسائل ذرا مشکل ہے پرانے پاک کے مسائل جو ہے نا اس میں ذرا مشکل ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان <تصفيق> <خصف> ہم روز الحمدللہ پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں حالانکہ ہر کام کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ سے ہوتی ہے کہ کلو امرال ہر کام جو شان والا ہو کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو گویا کہ اس میں برکت ختم ہو جاتی اسی لیے حکم ہے کہ ہم ہر کام میں بسم اللہ الرحمن رہی پانی پیئیں گے بسم اللہ الرحمن رہی کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کپڑا پہنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی گھر میں داخل ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وال جناب تو لیکن قرآن باغ کی تلاوت میں حکم ہے کہ پہلے تو ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں تعوض پہلے اور کسی چیز میں ہمیں باللہ پڑھنے کا اتنا حکم نہیں ہے کہ ہم پانی پیے تو پہلے اعظب باللہ پڑھیں ہم کھانا کھائیں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں ہم کوئی اچھا کام کریں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھیں <تصفح> اس کی وجہ کیا تو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم یہ دیا ہے جس بات کا اللہ حکم فرما دے مومن کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ بھائی اللہ کا حکم ہے بات ختم ہو گئی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اذا کرا القرآن قرآن فسٹ کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو اللہ تبارک و تعالی کی پناہ پکڑو اب اذا کرا القرآن کا معنی بھی سمجھ لیں کہ یہ معنی نہیں ہوتا کہ جب قرآن پڑھو یا قرآن پڑھ لو تو بعد میں کہو اوز الشیطان رجیب بنا ہوتا اذا اردت اتل القرآن کہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو جیسے ہے کہ ازا کم تم ارسلا فکس مرافے جب تم نواز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ہاتھ منہ دھو اس کا مانا ہے کہ نواز میں کھڑے ہو کہ صف میں دھونا شروع کر دو وضو کر دو مانا ہوتا ہے تم القیا میں ارسلا کہ جب تم نواز کے ارادے کے لیے اٹھو تو پہلے وضو کرو کیونکہ بغیر وضو نوازی ہو تو جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو اللہ کا حکم ہے کہ فسٹ عز اذا اضافہ عطل قرآن فسٹ عز اللہ کا حکوم <تصفح> <تصفح> <تصفح> اچھا اسی لیے بعض مفسرین نے جیسے ابن جرین ہیں اسی طرح اللہ معلوثی ہیں انہوں نے تو اپنی تفسیر کی ابتدا میں بھی اعوذ باللہ نے شیطان الرجیم لکھا انہوں نے کہا کہ جب ہم قرآن کی ابتدا میں عز باللہ پڑھتے ہیں تو تفسیر بھی تو قرآن کی ہم کر رہے ہیں تو لہذا تفسیر بھی انہوں نے اسی سے شروع پر ورنہ باقی مفسرین جو ہیں اس سے شروع نہیں کرتے باقی مفسرین کرام نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم رب العالمین سے ابتدا کی انہوں نے کہا کہ ہر چیز کیا جو شان والی چیز ہے اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے اب اع ضو کا مانا سمجھیں کہ ابو کا معنی کیا اعوذ و مانا پدا پکڑنا اس کی مصدر ہے الوز اور العوز کے مقابلے پہ متقابل کیا ہے الوز یہ دو لفظ ہمیشہ ذہن میں رکھے ال الوز لیکن دونوں میں فرق ہے اعوذ کا معنی کیا ہے کہ التجا دف عل اللہ سے التجا کرے کہ اللہ ہمیں اس مضبرت سے اس نقصان سے اس مصیبت سے بچائے یہ تو ہے اوز اور الوز کا معنی کیا ہوتا ہے ال اول جل بل کہ اللہ سے دعا کرے کہ یہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے فلا چیز ہمیں حاصل ہو جائے فلا چیز ہمیں حاصل ہو جائے تو وہاں تو لفظ لفظ ہوگا اور جہاں مذمت سے نقصان سے بچنے کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو وہاں عوض ہوگا تو اوز مستر ہے اسی سے ہے اوز اور اس کو سمجھیں کہ جہاں بھی لفظ عوض آئے گا یا تعوض آئے گا یوں سمجھ لو تو وہاں چار چیزیں ضروری ہوتی ہیں جہاں بھی لفظ تحفظ آئے گا یا آؤز آئے گا تو وہاں چار چیزیں لازمن ہوں گی اس کے بغیر تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا ایک تو ہوگا مستعیز ایک ہوگا مستعاذ بہی ایک ہوگا من ہو ایک ہوگا مستعظ لہو یہ چار چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے اس کے بغیر تو وہ بابس بنتا ہی نہیں جیسے مثلاً تشبی آ جائے گا تو جب تشبی آئے گی تو وہاں چار چیزیں آ جائیں گی تشبی میں چار چیزیں کیسے آئیں گی ایک ہوگا مشبہ ایک ہوگا مشبہ بے ایک ہوگی وجہ اشبے اور ایک ہوگا آلائے تشبی جب تک چار چیزیں نہ ہوں وہاں تشبی نہیں بنے گی اس کی ایک مثال سمجھے مثلاً میں آپ کا عرض کروں تاکہ کہ خدا کرے میں کوشش تو کروں گا کہ اللہ آسان طریقے سے مجھے سمجھانے کی توفیق دے لیکن قرآن کی تفسیر ہے بہار اس میں تھوڑی سی تدقیق تو ہوتی ہے اس لیے تھوڑا سا آپ کو بھی اب آنکھیں کھول کے بیٹھنا ہوگا سونے کے لیے بقی وقت کافی انشاءاللہ گھر جا کے مل جائے گا تو تفسیر قرآن جو ہے نا اس کے لیے بہت ضروری ہے اور خدا کی قدرتی ہے کہ نیند آتی بھی اسی لیے کسی نے پوچھا تھا ایک اللہ والے سے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں نیند آ جاتی ہے اور جب ہم فلم دیکھتے ہیں تو تین تین گھنٹے آنکھ پلک بھی نہیں پکتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو نے فرمایا کہ میرا بھائی کانٹو کے بستر پہ کس کو نیند آتی ہے پھولوں کے بستر پہ ہی نیند آتی ہے تو جب قرآن و حدیث ہوگا تو اللہ کی رحمت اسرے گی تو نیند ہی تو آئے گی سکون تو ملے گا نا اور جب شیطانی کام ہوگا تو کانٹو پہ آپ بیٹھے ہیں کیا ہے وہ کانٹے آپ کو نظر نہ آ رہے لیکن حقیقت تو وہ کانٹے ہیں نا. جیسے یتیموں کا مال کھانے والا گویا کہ آگ کھا رہا ہے کھانا کہ آگ تھوڑا کرلوا کھا رہا ہے لیکن مال چونکہ اس کا آگ ہے تو گویا آگ کھا رہا ہے ان لدیے یا پورن اموال ظلم ان نوا یا پورن وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں تو اب اباہر تو انگارے نہیں بھر گوشت کھا رہے ہیں حلوے کھا رہے ہیں لیکن انجام کار جو ہے وہ انگارے ہوں گے تو اسی لیے ان برائیوں کا انجام جو ہے وہ جہنمی ہے وہ اشواق ہیں وہ کانٹے ہیں تو اسی لیے وہاں آدمی کو کبھی نہیں آئے گی اور جہاں اللہ کا قرآن آئے گا حدیث آئے گی رحمت آئے گی سکون آئے گا ملائکہ اتریں گے تسکین قلب ہوگی آدمی کو تسکین ملے گی تو صاف بات ہے پھر دل کو تو آرام ملے گا آپ دیکھیں نا پریشان آدمی نہیں سو سکتا وہ بڑی کوشش کرتا ہے کروٹیں بدلتے ہی گزر بدل جاتی ہے تارے گننا محاورہ ہے تارے گننے گنتے اس کی گزر جاتی اور اگر آدمی کو خوشی ہو راحت ہو اطمینان ہو تو فوراً سر رکھتے ہوئے سو جاتا تو اس لیے ہمیشہ اچھا اور خدا کی یہ بھی قدرت ہے عجیب آپ دیکھے محاورات میں کہ سونے کے ساتھ جتنے بھی مثالیں اور تجویحات دی گئی اور ساری حیوانوں کے ساتھ دی گئی گھوڑے بیچ کے سونا خرگوش کی نیند سونا شیر کی نیند سونا یعنی جیت نیند کیونکہ نیند کا کام یہ ہے نا انسان کا کام تو جاگنا ہے تلاد العلا سحر الیال کہ جس نے بلندیوں کو پہنچنا وہ راتوں کو سویا نہیں کرتے وہ جاگا کرتے وہ عبادات کرتے ہیں وہ نوافل میں ہوتے ہیں وہ ذکر اللہ میں ہوتے ہیں جو تالب سو جاتے ہیں وہ امتحانوں میں کامیاب نہیں ہوتے ان کو محنت کرنی ہوتی ہے ان کو جاگنا ہوتا اور جو جاگتے ہیں وہی وہ کامیاب ہوتے ہیں سونے والا تو رہ جاتا ہے وہ تو وافر ہوتا اس لیے قرآن باپ کو سمجھیں کہ جہاں تشبیح ہوگی وہاں بھی چار چیزیں ہوں گی اور جہاں تحفظ ہوگا وہاں بھی چار چیزیں ہوں گی اس کو آسانی کے لیے بات کروں کہ زیدن کل آساد زید کو تشبیح دی گئی کس سے کہ زید ایسے ہے جیسے شیر تو اب زید کیا بنے گا وہ شبا اسد جس تشبی ہم دے رہے ہیں وہ کیا بنے گا مشبہ بے اور آلے تشبی کیا بنے گا کاف کاف حرف تشویح ہے وجہ شبے کیا بنے گا شجا کہ تشبیح کس بعد میں دے رہے ہیں کہ شیر بہادر ہے زید بھی بہادر اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہوان ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بہادری کے اندر چار جی میں آ گئی زید مشبہ بن گیا اور اسد مشبہ پہ بن گیا اور اسی طرح بجا شی شجاعت بن گئی اور اعلیٰ تشوی جو ہے وہ قاف آ گیا تو چار چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تشوی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اللہ کی شان یہ تجوی کے مسائل بھی بڑے مشکل ہیں اب دیکھیں آپ مواد روز پڑھتے ہیں الحمد پڑھتے ہیں اللہ مسلح عال محمد, وعلی محمد کبا صلی تلا ابراہیم والا عالی ابراہیم فی الدم مجید کہ اللہ رحمتیں بھیج اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے آپ نے بھیجی حضرت ابراہیم کبا صلی تھا تو کاف تشوی آ نا تو اب مشبہ پہ کیا بنا حضرت ابراہیم اب مشبہ بے جو ہے وہ افضل ہوتا ہے مشبہ سے دیکھو زید کو آپ تجویز دے رہے تھے شیر سے تو شیر شجاعت میں افضل نہ ہوتا تو کون کہتا کہ زید شیر ہے تو اگر مشبہ بے افضل ہے تو اس کا مانا کہ ابراہیم علیہ السلام افضل ہو گئے ازم صلی اللہ علیہ سمجھے ہر کہ ازم تو سب سے افضل ہے یہ ایک بہت, بہت بڑا اشکال ہے کہ ہم ہمیشہ درود میں پڑھتے ہیں کہ کما صلی تالا ابراہیم تو ہم تشویش دے رہے ہیں حضرت ابراہیم سے تو اس کا مانا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شب ہیں وہ افضل ہو گئے محمد الرسول اللہ سے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام انبیاء میں افضل ہیں حتیٰ کہ حضرت ابراہیم سے بھی افضل ہیں حضرت آدم سے بھی افضل ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید بلد آدم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدم آدمائی ابی ابراہیم فخر علی ہاں آپ نے فرمایا قیامت والے دن ابا آزم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے اور حضرت ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے تو اب تشوی جو ہے وہ افضل سے ہونی چاہیے تھی یہاں جو ہے کیسے تشوی حال تو اس کے لیے اولا نے کتابیں لکھی ہیں وہاں اس مسئلے پر کتابیں لکھی ہیں چار چار سو کی کتابات ہیں, تین سو ساٹھ جواب دیے ہیں علم نے کہ یہ مشبہ اور مشب ایک فرق تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے آپ موٹی بات یاد رکھیں کہ کبھی تشریح صرف ایک وصل میں ہے تشویش صرف صلات میں ہے باقی معاملات میں تشبیح. یعنی جیسے آپ نے ان پہ صلات بھیجی ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی صلات بھیجی اچھا اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تشبی ہمیشہ افضل کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی بفضول کے ساتھ بھی ہوتی ہے جیسے اللہ نور اسماوا مسلور ہی کمشکا اب کہاں اللہ کا نور اور کہاں وہ دیا جو ایک اپنے تاخے میں رکھا ہوا تمہارے یہ تو اس کا کیا مقابلہ ہے اللہ کے نور کے ساتھ اور بعض وہاں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہاں کاف تشبی کے لیے ہے ہی نہیں کاف تعلیم کے لیے ہے علت کے لیے ہے کہ آپ میرا اللہ اسی طرح مہربانی فرما کے ہمارے بدری پر بھی شراب بھیجیں جیسے آپ نے ابراہیم بے جی وہ کہتے ہیں کاف تشری کے لیے تو اب آپ بہرحال سمجھیں کہ جہاں تحفظ ہوگا وہاں چار چیزیں ہوں گی کیا مستعز مستعید مانا پناہ باغنے والا مستعاذ بھی جس کے ساتھ پناہ پکڑی جائے مستعز مل جس سے پناہ پکڑی جائے مستعز لہو جس وجہ سے پناہ پکڑی جائے تو یہ چار چیزیں جو ہیں ضروری ہوگی اب جب ہم نے پڑھا الرجیم اس میں مستعد کون بنا انسان پناہ پکڑنے والا کون ہے انسان اور کس سے پکڑ رہا ہے اللہ کے ساتھ تو مستعد پہ کیا بن گیا اللہ کی ذات اور کس سے بنا پکڑ رہا ہے شیطان تو مستعد من ہو کیا بن گیا شیطان اور مستعد لہو بھی کیا بن گیا اسی شیطان کی عداوت اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم آؤز باللہ پڑھتے ہیں تو یہ دماغ میں تصور رکھیں کہ ہم تو بنا پکڑنے والے ہیں اور بلا ہے با جو ہے اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ انصاف کے لیے ہے یعنی الساق یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اچھا اللہ کے نام کے ساتھ کیوں پکڑ رہے ہیں تو اس کو علما کہتے ہیں کہ التبا تو پلکوی کے طاقتور کے ساتھ پناہ لی جاتی ہے جب دشمن طاقتور ہو تو اب چونکہ شیطان بڑا کبھی دشمن تھا تو ہم نے کس کی پناہ پکڑی جو سب سے قوی تر اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اور کس سے بنا پکڑ ہیں شیطان سے اب ہم نے کہا اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بات یہ تھی کہ عوض کو مقدم کیوں کیا یعنی یوں تو نہیں آیا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین بلکہ اعوذ باللہ مقدم ہے وجہ کیا ہے تو اس کو اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں کہ ایک ہے دفع مزرت ایک ہے جل بے من اس کو میں آسان کرنے کے لیے بتا دوں چونکہ آپ ڈاکٹر حضرات ہیں مثلا آپ کے پاس مریض آتا ہے تو پہلی چیز ہے اس کی بیماری کو دور کرنا یہ دفعہ میں اب اس کے بعد کمزوری بھی ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بڑا ویکنس بھی, بھی پہلے بیماری تو تمہاری ٹھیک ہو جائے نا پھر تمہیں طاقت کی دوائیں دیں گے اصل چیز تو تمہاری بیماری بگاڑ ہے دفع مذرت مقدم ہے نہ کہ پہلے تمہیں موٹا کرنا شروع کر دیں پہلے تمہیں وٹامن دینا ہم شروع کر دیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دفع مضرت جو ہے وہ جلب منفاط سے مقدم ہے اچھا اسی طرح مثال کے طور پہ دیکھیں کہ ایک تاجر ہے اس نے ایک لاکھ ریال ایک کاروبار میں لگایا تو پہلے تو کوشش کرے گا دف اے کی کہ میرا راس المال تو محفوظ ہونا اس کے بعد سوچے گا کہ نفع ہے پہ منفیات تو بعد میں ہوگی پہلے اصل کو تو محفوظ کرے نا اس کو کہتے ہیں دفے مزرت اور اس کو کہتے ہیں جل پہ منفیات اچھا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ منفیات تو قلیلہ ہے لیکن مزرت کثیرہ ہے کیا مانا ایک آدمی آیا دکاندار سودا لے رہا ہے اور سودا ہے ایک دو سو پانچ چھ سو ہزار روپے کا اس کو ٹیلیفون آیا کہ وہ اللہ کے بندے تیرے گھر کو آگ لگ گئی ہے تو اب گھر کا جل جانا جو ہے وہ مزرت کسی پانچ سو دو سو بچ جانے منفا تو کلیلا ہے تو اب کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کرے گا کہ جو گھر جلنے دواری نفع تو نہ چھوڑوں نا میں یہ نفع تو حاصل کر لو تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ منفعت عت ہو اور مزرت کسی ہو تو وہاں بھی پہلے مزرت کا علاج کیا جائے گا منفی اتبا حاصل کی جائے گی تو اس لیے کیونکہ دفعہ مذرت ضروری تھی کہ پہلے ہم شیطان کی دشمنی سے تو بچیں نا پہلے ہم اس کے وسابط سے تو بچیں جب ہم اس ہی نہیں بچیں گے تو ہمیں قرآن پاک سے حاصل کیا ہوگا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تب کو مقدم کر دیا ہر چیز اب ایک بات یاد رکھیں ہیں کہ جتنے قرآن میں دعا کے سیرے ہیں جہاں جہاں بھی آپ پڑھیں گے جمع کا سیرا ہوگا اے اسی فاتح میں دیکھو ایک یا کنا کا نسٹری ہم بنا آتے نا بنا زلم بنا لا تو آفنا بنا لا تو قلوبنا ہم جگہ آپ کو جہاں جہاں دعا آئے گی نسے جما کے یہ کیا وجہ ہے کہ اوزوں میں مفرد ہے بات کو کبھی جب دعا مانگ رہے ہیں تو یہ کہا جاتا کہ آئے دا یا اللہ ہم سب کو بنا دے لیکن یہاں مفرت کا سیرا استعمال کیا جا رہا ہے آ جب کے دعا کے موقع پر سارے قرآن میں جو ہمیں سکھلایا گیا وہ یہ ہے کہ جمع کے ساتھ دعا مانگو تاکہ سب کو فائدہ ہو اسی لیے دعائیں جو ہیں وہ جامع ہوتی ہیں نا گھر بنا لا تو کرو بنا باد لنا کا رحمت وہ جنا وزر امام تو اب دیکھیں گے یہ سارا جمع کر لیکن جب ہم اعوذ و بلّا بھی آئے تھے ہم افرت ہے کہ اوز میں <متصف> پناہ مانگتا ہوں یعنی کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اعوذ و میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان کے شر سے شیطان مردود سے تو اب یہاں آؤ و میں پناہ پکڑ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم پڑا پکڑتے اس کی وجہ کیا ہے تو روا نے فرمایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ شیطان کی ضرورت جو ہے وہ اس کے سامنے گویا جباد بھی کچھ نہیں ہے اس کی ضرورت اور شیطانی وساوس کا حملہ ایسا ہے اس لیے وہاں حکم دیا گیا کہ اب جمع کے سیٹ پہ نہ گزارا کرو بلکہ ہر ہر فرد پناہ پکڑے تھا کے ایک آدمی نے کہہ دیا سب کے لیا دیا لگ رہا نہیں نہیں ہر بندہ پناہ پکڑے ہر بندہ غبرت لفظ کے ساتھ پناہ پکڑے کیونکہ اس کا حملہ اتنا شدید ہے کہ اس کے سامنے جماعت یا فرد کا ہونا جو ہے کوئی ایسی نہیں رکھتا تو اس لیے حکم دیا گیا کہ اعضوں کے ساتھ مل کے سارے کے سارے ہر بندہ اپنے اپنی زبان سے پناہ پکڑے کہ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اسی طرح اور بات بھی یاد رکھے کہ جب ہم پناہ پکڑ رہے ہیں اور پناہ پکڑے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ اور لفظ بھی جلال اللہ اس میں جلال باقی جو ہے نا وہ اسمائے صفات ہوتے ہیں صفت ربوبیت ہے صفت رحمت ہے جیسے رب الحبالرحیم مالک صفات ہیں لیکن جہاں جہاں لفظ اللہ ہے تو یہ تو اس میں تو اب ہم نے اعوذ باللہ اور تا جو ہے وہ انسان کے لیے ہے تو اللہ سے جو ہم بنا پکڑ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے علمان لکھا کے یاد رکھے ہیں کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کوئی دنیا کی مضرت ہو یا دشمنی ہو وہ اگر دشمن ہے مضرت ہے لیکن اس کے کسی نہ کسی پہلو میں کوئی بلائی بھی ہوگی کسی نہ کسی پہلو میں خیر مثال کے طور پر سمب الفاق ایک دوا جس کو عربی میں کہتے ہیں سمب الفاق اچھا ہندی میں کہتے ہیں سنکھیا ایک زہر ہے دوا لیکن اس زہر کے ایک گونا فوائد بھی ہم نے یعنی ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ نوے نوے سال کی عمر ہے نظر بحال ہے قوت بحال ہے آزار عیسہ بحال ہے کیا ہے وہ سنکھیا استعمال کرتے تھے حالانکہ سنکھیا زہر ہے اور زہر بھی انتہائی خطرناک زہر ہے اچھا اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں لیکن مقصد ہے کہ جہاں وہ ظاہر ہے جہاں وہ ہے اس میں فائدہ بھی تو ہے کہ طاقت کے ذریعے کا باعث ہے قوت کا باعث کا آساب کی قوت کے لیے ہے دردوں کا علاج ہے انسان کی کمزوریوں کا علاج ہے ہر چیز جن جو لوگ اس کو استعمال کر کے ہضم کر گئے وہ تو پھر ہر بیماری سے زیادہ بچ جاتے ہیں لیکن بہرحال میری تکلیف سن کے کوئی استعمال نہ کرے اب استعمال کرنے والے بھی نہیں رہے اور کرانے والے بھی نہیں رہے پہلے طبیب اپنے نگرانی میں استعمال کراتے تھے اب وہ طبیب بھی بڑھ گئے اب آپ تو یا ہم تو یہ بھی پتہ کر سکتے کہ یہ سنکھیا کون سا ہے یہ صحیح ہے یا خالص ہے یا غلط ہے یا استعمال انسانی کے لیے ہے یا استعمال کے لیے ہے ہی نہیں یہ انتہائی خطرناک چیز ہے وہ کر وہ اتبا جو تھے بڑے بڑے طبیب گزرے ہیں ان کے پاس طریقے تھے کہ وہ بچے کو بھی کرا دیتے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا پتہ تھا کہ کیسے استعمال کرانا اچھا بعض لوگوں کو اللہ معاف کرے عادت بھی ہو جاتی میں نے خود دیکھے میرے قریب میں رہنے والے تھے دو بھائی تھے ماشاء اللہ لال گلال چہرے تھے ان کے حالانکہ غریب لوگ تھے کپڑے دھوتے تھے دو بھی رنگ, رنگ ساتھ تھے کپڑوں کو رنگ دیتے تھے وہ سنکھ ایسے دے کے منہ میں کھا لیتے ہیں. حالانکہ ایسی ظالم چیز ہے کہ اس کا اگر یعنی ایک ذرہ جو کسی سوئی کے ناکے کے برابر ہی آ جائے تو بندہ انشاءاللہ شاء کلمہ پڑھنا بھی مشکل سے نصیب ہوگا لیکن وہ توڑ توڑ کے کھاتے ہیں ہمارے سامنے تھا کیا ہم نے تو بس قوت مدافعت ہو گئی اب عادت ہو گئی تو اب ہمیں کچھ نہیں کہتے عادت ہو گئی دیکھو نا اللہ معاف کرے جیسے لوگ منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں مقدرات کے عادی ہو جاتے ہیں سگریٹوں کے عادی ہو جاتے ہیں نہ پینے والے آدمی کے کمرے میں آپ سگریٹ پینے اس کو تین دن کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے یعنی آپ کے اثرات بدبو جو ہے وہ کم از کم تین دن تک رہتے ہیں اور پینے والے کو کچھ بھی نہیں اس کے ٹیچر بھی ڈپٹی کچھ بھی نہیں اچھا پورا کمرہ دھوئیں کا بھرا ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یعنی پرانے زبانے کے جو ریل کے انجن ہوتے تھے نا کالے کوئلے پہ چلنے والے وہ انجن صاحب تکلیف جا رہے ہیں پورے کمرے میں پورے گھر میں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے اندا ہوا انی ہوا تو باہر حال نہ یہ ہے کہ قوت ہے لیکن اس میں فائدہ ہو. اچھا اب صاف کتنا ظاہر ہے لیکن سانپ کے سر میں خدا کی قدرت ہے اللہ نے ایک من کا رکھا ہے جس کا نام ہے زہر مورا اچھا وہ زہر کا تیری آنکھ ہے زہر کا توڑنے کا علاج ہے زہر مورا اور انتہائی مفرح قلب ہے دل کو طاقت دینے والی چیزیں ہیں سانپ کے سر میں آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ سانپ پکڑنے کے لیے تشریف لے جائیں اور سانپ ڈس جائیں گے مولنا مکی صاحب نے درس میں کہا تھا اس کے اس وہ سامپ کون سا ہوتا ہے وہ بھی آپ نہیںانتے وہ بھی علم ہے سامپ کی بھی تو ہزاروں کس میں ہیں اچھا تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا وشال سمجھانے کے لیے کہ آگ ہے اب آگ جلا دیتی ہے لیکن آگ کے فائدے کتنے ہیں آگ نہ ہو تو کھانا کیسے چلے آگ نہ ہو تو گاڑیاں کیسے چلیں آگ نہ ہو تو آپ سبزیوں میں دن کیسے کاٹیں تو ایک طرف اگر ضرورت ہے تو دوسری طرف منفیات بھی ہے لیکن شیطان ملعون ایسا بدبخت ہے کہ اس میں مضبرت ہی مضرت ہے کوئی منفیات کا پہلو ہی نہیں بات کو سمجھیں جس لیے میں ساری محنت کر رہا ہوں کہ شیطان کے جو وسال ہیں یعنی ہر دشمن کی دشمنی کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھلائی ہے ایک دشمن ہوتا ہے آپ کا اس کی وجہ سے آپ الرٹ رہتے ہیں ہوشیار رہتے ہیں تو یہ فائدہ تو ہوا نا کہ دشمنی ہے وہی تو آدمی ہوشیار ہوگا اور اسی دن مرتا ہے جس دن غفلت کرتا ہے کہ بس ذرا غفلت ہو گئی مارا یہ تو دشمن ہر دشمن کی دشمنی میں ہر ضرور والی چیز کے ضرر میں جہاں ضرور ہوگا وہاں فائدہ بھی ہوگا لیکن ایک شیطان ہے بدبخت جس میں ضرر ہی ضرر ہے فائدہ ہے ایک بات سمجھتے ہیں چونکہ اس کی مذمت جو ہے یوں سمجھ لے عربی میں کہتے ہیں کا مطلقہ اس کی مذمت جو ہے نقصان کامل بھی ہے اور ہے بھی ہر بہار تو اس لیے چونکہ اس کی مزرت اتنا خطرناک ہے تو اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ پناہ پکڑتے ہیں. اچھا اب مذرت کو دیکھ لیں کو نبار فرمایا کہ ایک مزرت سو بھی ہے کیا بنا کپڑا پھٹ گیا یہ بھی تو مزرت ہے ایک مزرت جسمی ہے بندے کی یا کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی ہڈی ٹوٹ گئی یہ بھی تو مضرت ہے ایک مزرت روح ہی ہے کیا مانا کہ روح کو نقصان پہنچا اور روح بندے کا کیا ہے ایمانیات ایمان نہیں ہوگا تو بندہ بردا ہے زندہ تو ایمان سے ہوگا تو شیدان کی مذہت جو ہے وہ مذرت صوبی نہیں مذرت جسمی نہیں وہ مزرتیں روح روح ہے کہ انسان کی ایمانیات پہ حملہ کرتا ہے اور انسان کو ذہنم کا حقدار بنا دیتا ہے تو اس لیے ہمیں اتنے بڑے قوی اور خطرناک دشمن کے لیے پناہ پکڑنی تھی تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہی پکڑنی تھی اور تو ہمیں کوئی چیز بچانے والی تھی نہیں اسی لیے حضرت پیران پیر عبد القادی رانی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق واقعہ لکھتے ہیں اچھا ایک کتاب ہی لکھی ہے علامہ جوزی نے اس کا نام ہے تلبی سے ابلیس اگر پڑھنے کا موقع ملے تو بڑی جعلیٰ کتاب ہے علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے تلبی سے ابلیس کہ ابلیس کی شیطانی حملے اور حرکات سکر کیسے ہوتے ہیں تو اس پہ انہوں نے ان واقعات کا ذکر کیا تو حضرت عبد القادر ایرانی رحمت اللہ علیہ جو تھے ایک رات بیٹھے عبادت فرما رہے تھے اور یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ حضرت عبد القادر جی رحمۃ اللہ علیہ صحیح العقیدہ اور سب سے بڑے موحد خالص اہل سنت الجماعت اور امام احمد ابن حمب الرحمۃ اللہ علیہ کی اصول اور فرو کے اندر تقریر فرمانے والے تھے یعنی اتنا صحیح العقیدہ بندہ تھا اور ان کی بڑی اعلیٰ کتابیں ہیں لیکن بعض کتابوں میں دشمنوں نے غص و سمین کیا ہے لوگوں کو دکھا دینے کے لیے کیونکہ ساری زندگی حضرت کا کام جو ہے وہ اہل فدعت اور اہل رفظ یعنی توحید اور عزمت صحابہ پہ رہا تو اس لیے یہ مبتدے بھی اور روافظ بھی ان کے دشمن بن گئے تو انہوں نے ان کی کتاب جیسے ونیت الطالبین ہے اس میں کئی باپ لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں جو حضرت القادر جی کے نہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ روکھا کھا جاتے ہیں کہ چاہ وہ بھی رولب اللہ شرک کرتے تھے وہ تو امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ یعنی جس مسلک پر یہاں کے علماء ہیں یہ مسلک تھا امام حضرت حضر جیلانی رحمت, رحمت اللہ علیہ وہ حضرت عبد جیلانی رحمت اللہ علیہ عبادت کر رہے تھے کہ یک یکم روشنی روشنی ہو گئی اور آواز آئی عبد عبدالقادر جاؤ ہم نے آپ پر ساری شریعت تکلیف جو ہے ساری معاف کر دی تم نے میری اتنی عبادت کی ہے کہ آج کے بعد میں نے راضی ہو کر تم پر ساری تکلیف جو ہے شریعت کی ختم کر دی جب یہ آواز آئی تو حضرت عبدالقادر کی باللہ من الشیطان الرجیم جب اللہ کے نام سے پناہ پڑا پکڑنا شیتان بھاگنے کا شیطان بھاگا اور کھل بھی گیا تو ہم نے کہا اچھا تم مجھے برباد کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہے تھے اور نے کہا آپ قاطر ایسے طریقے سے تو میں نے کئی لوگوں کی کروڑوں کی غلط نے توڑ ڈالی ہیں لیکن چونکہ تم عالم تھے صرف پیر نہیں تھے صرف عابد نہیں تھے ساتھ عالم بھی تھے تو تیرے علم نے تمہیں بچا لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بد بخت مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے علم نے نہیں کتنے عالم گمراہ ہو گئے تم پھر مجھے دھوکھا دے رہے تو عبد القادر جی رانی رحمت اللہ علیہ شیطان کہنے لگا کہ حضرت میں میرے پاس ستر ہزار نورانی گیان ہے میں لوگوں کو اس نورانی جال میں لا کے پھنساتا ہوں عالم کو علم کی مار دیتا ہوں عابد کو عبادت کی مار دیتا ہوں وہ تحقیق و تقوے کی مار دے کے گمراہ کرتا ہوں لیکن بس اللہ نے آپ کو بچانا تھا آپ میرے حملے سے بچ گئے یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض ہمارے لوگ جو جلدی جلدی صوفی بننا چاہتے ہیں نا جی بغیر کسی عالم کی بغیر کسی صحیح لوگوں کی صحبت کے اور خوشِن عبادت کی ریاضت کی صاف باتیں جب آپ عبادت کریں گے تو اثرات تو آئیں گے اصولی سی بات ہے دیکھو نا آپ آپ کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں، آپ کو بدن گرم نہیں ہوگا تو بات ہوگی آپ ایئر کنڈیشن کے سامنے بیٹھ جیے آپ کو بدن کھڈا نہیں ہوگا تو جب آپ اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ کے ذکر کے برکات تو آئیں گے لیکن آگے چونکہ علم نہیں ہوتا تو ایسی جب ان کو برشیتان ایک منٹ میں بھٹکا دیتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بغیر دین پہ رہنے کے وہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے؟ <تصفيق> <تصف> <تصف> وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ ہم تو بالکل آسمان کے قریب پہنچ گئے ہیں باقی ایک میٹر دو میٹر کا فاصلہ رہیں گے اڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کو یہ خواب آتے ہیں کہ ابھی آج حضور کی زیارت ہوئی تھی سرکار دو عالم ٹکٹ مانگ رہے تھے یہ سارے ان کا قصور نہیں ہوتا بے چاروں کا کیونکہ صحبت نہیں ہوتی کبھی اس لیے وہ بھٹک جاتے ہیں تو اب اس لیے ہم نے اللہ کا سہارا پکڑا کہ جب دشمن کبھی ہو تو سہارا ہمیں کبھی تر کا لینا ہوگا اور دوسری وجہ البا نے لکھی ہے یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں دیکھتا ہے ہم دیکھتے نہیں کیا مانا شیطان دشمن تو ہے لیکن اس کو عربی میں کہتے ہیں ادو غیر ماحوس کہ ادو تو ہے ہمارا لیکن ماسوس نہیں نظر نہیں آ رہا پتا نہیں کدھر ہے تو جب یہ اچھا قرآن کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے ان یار کم من کبیل لا ترم اللہ نے فرمایا وہ اور اس کا قبیلہ جو ہے تم کو دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو جو دشمن نظر نہ آئے اب دیکھیں نا یہ اس دروازے کے پیچھے ایک آدمی ایک لڑکا دس سال کا ایک چھوٹا سا ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے بڑے سے بڑا پہلوان بھی گزرے نظر بارے گرا پڑا ہوگا کیوں کہ نظر ہی نہیں آ رہا پتہ نہیں لگا اسے مار دیا تو دو دشمن نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک ہے نظر آنے والے کو تو آپ کچھ بھی کریں گے آپ بھی کوئی اس کا مقابلہ کریں گے آپ بھی ہاتھ دیں گے کچھ اچانک نے حملہ کر دیا نظر ہی نہیں آیا آپ کریں گے کیا تو اس لیے اب ہم نے کس کی بنا پکڑی اس اللہ کی بنا پکڑی جس کو کوئی بھی نہیں سکتا, جس کو بھی نہیں دیکھ سکتے اور انسان بھی نہیں دیکھ سکتا لا اس لیے ہم نے اس ذات کی پناہ پکڑی دشمن ایسا تھا جو ہمیں نظر نہیں آتا تھا تو ہم پناہ کس کی پکڑیں اس لیے اللہ کے سواؤ کسی کی پناہ میں ہم بچ ہی نہیں سکتے تھے تو اس لیے ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اچھا اب جناب یہ سمجھیں کہ شیطان کا شیطان کو شیطان جو کہتے ہیں کیا مان اعوظ بلّہ مین شیتا الرجی شیطان اس کے اندر علماء نے فرمایا کہ دو کھاؤ ایک تو ہے کہ نون اصلی نہیں ہے ن غیر اصلی ہے شاطا یہ ہو تو شاید یشیتو یہ شاید کا بنا ہوتا ہے احتراق جلنا شیطان جو ہے نا نون کو نکال دو تو باقی کیا بچے گا بغیر شاط ہے یشیتو شیتن تو نون اصلی نہیں ہے تو جب شاید کا بنا ہوتا ہے احتراک جلنا اس کو کیوں کہتے ہیں شیطان لے انہوں یہ ترے کو بھی ہس انسان کہ یہ بھی انسان کی دشمنی میں ہر وقت جل رہا ہے اس لیے اس کا نام ہوا شیطان اچھا اب اگر اس کا نون اصلی مان لیں گے نہیں نہیں نون اصلی ہے شیطان کے لفظ کے اندر نون جو ہے اصلی ہے اگر شیطان نون اصلی ہوگا تو مانا کیا ہوگا شیطانہ یش تو نو مانا دور تو دور کے ذبات سے اب الما لکھا بعید المین الملا بعید ان رحمت اللہ بعید ال محبت الانسان انسان ملا اعلی سے بھی دور اللہ کی رحمت سے بھی دور انسانوں کی محبت سے بھی دور اس لیے نتیجہ کیا نکلا کہ مردود کہلایا اس لیے شیطان کا وعدہ جو ہے یا تو نون کے بغیر ہے تو معنی ہے احتراک جلنا اور اگر نون اصلی ہے تو معنی ہے دور کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس لیے اللہ نے حکم دیا فخر ان عجیب اندیلا اللہ نے حکم دیا نکل جاؤ بزود قیامت تک تجھ پہ میری لانت ہے لانت کا من البد الرحمت اللہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا تو جب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے باقی اس کے بعد بچا کیا اس لیے شیطان کو شیطان کہتے اچھا رجیم رجام سے ہے رجیم فعیل بابا نے مفعول ہے کیا معنی رجیم پتھر مارا گیا مانا محدود پتھر آپ کس کو مارتے ہیں جس کو آپ دفاع کرنا چاہتے ہیں رد کرنا چاہتے ہیں اچھا ایک لفظ کا خیال رکھا کریں بہت سارے ہمارے بھائی غلطی کرتے ہیں قرآن ہونا تب ذمے والا تو کہہ دیتے ہیں شد کے ساتھ مترجم قرآن متوجم نعوذ باللہ یعنی وہ قرآن جو پتھر ہوں پتھر جس کو مارے گا لفظ ہے قرآن مترجم خیال کیا کریں کبھی شد کے ساتھ نہ پڑھیں کبھی شد کے ساتھ پڑیں گے تو نوز کفر ہو جائے گا مانا بدل جائے گا کہ وہ اکثر کہتے تھے قرآن مترجم اللہ کے بندے ترجم کمانا تو یہ ہو جائے گا کہ اس کو رجم کیا گیا پتھر مارے گا لفظ مترجم بغیر تشدح بغیر شط یعنی شک نہ ہو اس کو آسانی کے ساتھ پڑھیں گے کہ وہ قرآن جس کا ترجمہ کیا گیا تو شیطان کو رجیب کیوں کہا گیا کہ وہ مردود ہے پتھر مارا گیا جیسے کسی چیز کو ہم رد کرتے ہیں تو اس کو پتھر مارے جاتے ہیں تو اب اس کی وجہ سے شیطان بھی مردود ہو گیا مرجوم ہو گیا اور ملعون ہو گیا اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان نرجی تو اب ہم نے جب پلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اچھا اب کیا نا آپ دیکھیں گے شیطان کے وساوز کہ شیطان کے وساوز کا اور شیطان کے اس یعنی اس کی کسی انسان کو ہلاک کرنے کا صرف تدبیر اس کا کیا ہوگا اس کو علاوہ اپنی اس میں کہتے ہیں نا پہلی چیز تو تھی کہ ابوز بلا پہلے کیوں ہے صرف تقریم ہو گیا کہ بھی اس کو مقدم کیوں کیا گیا پہلے دفعت ہے کہ بھئی دفاع مضرت پہلے جو ہے وہ ضروری ہے منفیت تو بعد بھی اللہ سے مانگیں گے دشمن کو تو ہم دفع کریں اور دشمن بھی ایسا جس کو قرآن نے کہا کہ المبین جس کی واضح عداوت ہے اور عداوت بھی ایسی جو ہر وقت ہے ہر حال ہے ہر انسان سے ہے خاص طور پہ مومنی سے اچھا اس لیے علماء نے فرمائے یاد رکھو کہ علوم جو ہے نا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک علوم ہے ہوتے ہیں ایک علوم نافع نافیہ ہوتی یعنی بعض علوم ہے آدمی کو نفع دینے والے اور بعض علوم ہیں نقصان دینے والے اسی کو علماء نے یہ بھی تقسیم کیا کہ علوم رحمانی ہوتے ہیں اور علوم شیطانی شیتانی ہوتی اب دیکھو نا گانا بجانا یہ بھی تو علم ہے موسیقی جو ہے علم ہے ایسے تھوڑا ہے ناچنا علم ہے کوئی ایسے تھوڑا ہے کہ بھائی جو بھی کھڑا ہو جائے وہ اچھلنا کودنا شروع کر دے تو وہ ناچ کہلائے گا نہیں ناچ جو ہے وہ بھی ایک قسم ہے اس کے اندر کئی قسم اچھا اسی طریقے سے نجوم وہ بھی تو علم ہے جفر وہ بھی تو علم ہے علم العداد وہ بھی تو علم ہے اسی طرح علم الفلقیات وہ بھی تو علم ہے یوگا وہ بھی تو ایک علم ہے تو یہ ساری علوم ہیں یہ نہیں کہ علم نہیں ہے علم تو ہے سے جادو علم ہے لیکن علوم زارا ہے علوم نافیا نہیں علوم نافیا کیا ہوتے ہیں وہ علوم جن کا تعلق آدمی کے دین سے ہے ایمان سے ہے عبادات سے ہے معاملات سے ہے اقتصادیات سے ہے اس کی دنیا کی بھلائی سے ہے اس کی آخرت کی بھلائی سے ہے تو وہ علومے نافیا ہوتے ہیں اچھا جتنے الوم میں سارا ہیں نا ان کا سب سے بڑا پرنسپل جو ہے وہ ابلیس ہے اچھا خدا کی قدرت باد الرحمان کا عجیب لفظ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ چونکہ شیطان کس چیز سے بنا ہے آگ سے شیطان جن ہے نا تو جنوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا آگ سے انہوں نے کہا کہ اس بدبخت نے چونکہ یہ خود بھی ناری تھا نا تو جتنے علوم میں تھے وہ سارے کافروں کو سکھائے ہیں. اس لیے کافر جو ہے نا علوم ناریا میں تم سے آگے ہوگا ہائڈروجن بم بنانے میں ایٹم بم بنانے میں میزائل بنانے میں سٹار وار میں کیوں یہ ساری چیزیں آگ سے تعلق رکھتی ہیں اور اصل شیطان کا آگ ہے تو جتنے علوم ناریہ اور زارا ہیں وہ زیادہ زیادہ اپنے دوستوں کو سکھلائے گا ہمیں ضروری گا ہم تو اس کے دشمن ہیں ہم تو اچھا اس کو یہ پتا ہے کہ ان کی وجہ سے تو مجھے میزائل لگے ہیں تو ہمیں کیوں سکھائے کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آسمانوں پہ پہنے لگ گئے نا ان کا بننا رکھو تمہیں تھا بپا ادلی سمے سمے شہاب تو جنہوں نے جا کے کہا ادلی سے انہوں نے کہا جی آسمان پہ تو بڑی سخت سیکورٹی ہو گئی ہے اور بالکل الرٹ ہے اگر ہم قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب سکم سے ہمیں مارا جاتا ہے انہوں نے کہا اچھا حد کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا زمین میں بھاگو اور پتہ کرو کہ زمین میں بات کیا ہوئی ہے کہ آسمانوں پہ جی اتنا پہلا لگ گیا ہے حالانکہ پہلے وہ جاتے تھے فرشتوں کی بات سن لیتے تھے اور انہوں نے باقاعدہ خلا میں ٹھکانے بنائے ہوئے تھے یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے اور فضاق مسفر کر رہے ہیں ہم چاند پہ, پہ پہنچ گئے ہیں مدیش پہ ڈولے ڈال رہے ہیں اب انہوں نے ایک نیا ستارا بھی ڈھونڈا ہے تو ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے تو کوئی ترقی نہیں ہے تو جن جو ہے نا جو انسان سے کم درجے کے لوگ ہیں وہ بھی خلاف ہے وہ کہا تھا اسٹیشن گنڈا میں نہ مکا ادھر اس سم ہم نے باقاعدہ وہاں اپنی سیٹیں اور اپنی بکنگ اپنی ٹکٹ لگائی ہوئی تھی چوکیاں لگائی ہوئی تھی وہاں جا کے بیٹھتے تھے اور کان لگا کے سنتے تھے کہ فریشتے کیا بات کر رہے تو فریشتوں کی جو بات سنی تو سیدھا دوڑے اور آ کے اپنے گرو گن ڈال کے کان میں ڈال دیا کہ کل فلاں جگہ بارش ہونی ہے انہوں نے کہا چل تو آج کل خبر دے دیتے انہیں خبر دے دی ایک سچی دے دی دس جوٹھی دے دی ایک تو وہ تھی نا جو بلا اعلیٰ سے سنے گی وہ سچی تھی تو سات دس جھوٹھی بھی پھر چل گئی جب ایک سچی نکل جائے لو کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اگر اس کے بعد وہ غلط بھی ہو تو وہ کہتے ہیں پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں کوئی بات رہ گئی ہے تو اس کی بات دی. لیکن جب حضور آئے تو بس انہوں نے کہا اب تو ہم ساتھ جا ہی نہیں سکتے لا بمن اراد ربهم رشدا کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ اس دنیا کو برباد کرنا چاہتے ہیں یہ اس دنیا والوں کی کوئی بھلائی مقصود ہے کہ ہمارے آسمانوں پہ جانا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے اس لیے اس کو تو یاد ہے نا کہ شیاب ثاقبہ میں مارے جاتے ہیں تو اس لیے علا نے فرمایا کہ جتنے علوم زارا ہیں کیونکہ شیطان ہمیشہ بدبخت ہے وہ ان لوگوں کو علوم زارا علوم ناریہ علوم غیر نافیہ علوم صرف وہ جو دنیا سے لگانے والے اور آخرت سے ہٹانے والے وہ سب ان کو دیتے ہیں اس لیے یہ بھی شیط اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ کس طرح بدر میں ابلیس سے جو ہے کہ جب قریش مکہ نکلے ایک ہزار کا لشکر دے اب صاحب پتا تھا ابلی سے لین کو کہ بھی ایک ہزار کے لشکر کا مقابلہ حضور پاک بامولی جماعت نہیں کر سکتے کتنے صاف آئے تو اس موقع کو غریبت جانے دو ایسا نہ ہو کہ یہ درمیان میں واپس آ جائیں تو اس نے کیا, کیا؟ ابلیس عید نے کہ ایک سردار کی شکل میں جو ایک قبیلے کا سردار تھا اور بہت بڑا جنگ جو قبیلہ تھا جس سے قریش کو ڈر در... قریش کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم بدر نکلیں اور وہ قبیلہ مکے پہ چڑھائی کرتے تو مکے پہ تو ہو جائے ہم تو ہوں گے بھی تو اسی قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا ابو جہل کے پاس کیا لگا کہ کی کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں بس اسلام مسلمانوں کو بٹاؤں اب ابو جہل کو ہو گیا کہ اس قبیلے کی بھی ابھی تسلی ہو گئی صرف ان کا خطرہ ٹل گیا بلکہ وہ ہمارے ساتھ جانے بھی تیار اب جناب جب بدر میں پہنچے میدانے بدل کے قریب آئے اللہ کی شاد ہے کہ جبریل علیہ السلام اور ملائکہ کا وجود اب چونکہ بلی سلح تو دیکھ سکتا ہے ابو جال بھی نہیں دیکھ سکتا اور بھی کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا تو اب اس نے آہستہ آہستہ, آہستہ اپنی سواری کو پیچھے کرنا شروع کیا ابو جال بلائے آگے چلو بھائی قریب آؤ کیا ہو گیا آپ کیوں سست پڑ رہے ہو تو وہ اور پیچھے ہو آخر ابو جال نے پکڑ لیا کہاں جا رہے تھے کہا انی آرام بالا تراؤ بات یہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ نہیں رہے اس نے کہا بات سنو ابو جال اناؤ نام جو میں دیکھ رہا ہوں تم نے انی اصا بول بس میں سنتا ہوں بھائی میں نہیں جاتا آگے تو کیوں اس نے کہا میں نے جو دیکھا اس نے کیا ہے تو نہیں کیا ابلیس جو ہے اس کو بات سمجھ آ کہ ہاں اب جب ملائکہ آ گئے ہیں تو اب تو نہیں بچتے ملائکہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے ملائکہ کا مقابلہ کیا ان کا ایک فرشتہ بھی آ جائے تو سب کے لیے کافی ہے وہاں تو اللہ تعالکہ نے تین ہزار کا نزول گوا تک اتار دیے تو اس لیے ابلیس بھلی جو ہے وہاں سے بھاگا کیونکہ انی آرام آ رہا ہوں اسی لیے بعض اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے ان نے کہا کہ ابلیس جو ہے نا جی شیطان انہوں نے کہا اس میں تین ایم تو موجود تھے لیکن ایک ایم نہیں تھا اس لیے مار کھا گیا بدبخت اب تین عین جو ہے موجود تھے اور ایک عین نہیں تھے ایک بعض احمد اللہ کی اولیاء اللہ کی باتیں بھی ہوتی ہیں نا صاب تصوف جو ہے ان کی بھی بعض بات باتیں ہوتی ہیں لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت میں صوفیہ کا کلام شریعت میں حجت نہیں ہوتا شریعت میں قرآن و سنت سنتی حجت ہوتا لیکن بزرگوں کی باتوں کو لوگ نقل کرتے ہیں جیسے اسی مسئلے میں بھی دیکھ رہے ہیں من الشیطان شہدوازی ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتابیں لکھا ہے کہ اعوزب باللہ پہلے کیوں ہے اور بسم اللہ بعد میں کیوں ہے انہوں نے کہا اللہ کے بندے اعظب میں پہلے الف ہے تو الف پہلے ہوتا ہے بسم اللہ بے با ہے تو بے بعد میں ہوتی ہے تو لازمی باد ہے کہ اعظب بلّہ پہلے ہونا چاہیے تھا بسم اللہ بعد میں ہونا چاہیے تو ہر کسی کی اپنی سوچ ان کا اپنا انداز ہے اسی لیے اپنا حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اللہ شاہ بخاری امیر شریعت فرماتے تھے فرماتے تھے کہ ایک پٹھان تقریر کر رہا تھا فرمان لگے کہ افسوس یہ ہے کہ اس کا لہجہ پٹھانوں والا تھا انداز تکلم جو ہے وہ پٹھانوں والا تھا ورنہ اتنی اچھی تفسیر کوئی آج تک مولوی کر نہیں سکتا مجھے اس کی تفسیر سن کے میں نے کہا واہ بھائی واہ کمال کر دیا تو خان لیکن اگر کاش تیرا لہجے میں بھی کوئی نرمی ہوتی کوئی الفاظ میں نرمی ہوتی کوئی بات ہوتی تو لیکن تفصیل کا انہوں کہا جی حق ادا کر دیا ہے کوئی مانے یا نہ مانے, مانے میں مانتا ہوں اس بٹان مولوی کو انہوں نے کہا جی کیسے انہوں نے کہا مسئلہ بھی عن ہو رہا تھا کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ قادیانی یعنی جو مرزا غلام محمد نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو مولوی صاحب اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو اس نے کہا کہ دیکھو بات سن قرآن شریف جب شروع کرتے ہو تو بسم اللہ علیہ شروع کرتے ہو کہا ٹھیک انہیں کہا ختم کدھر کرتے ہو انہوں نے کہا ختم ونڈاس پہ کرتے تو انہوں نے کہا دیکھو با سے شروع کرتے ہو سین پہ ختم کرتے ہو تو با اور سین کو ملا ہو تو کیا بنے گا بس کہ بس میرا نبی آ گیا قرآن ادھر کیا بس ہوگی یہ کتے کا بچہ کدھر پہ آ گیا تو نے کہا جو تفسیر اس میں بھی آنے کی ہے نا ایسی کسی کا مولوی کا بھی نہیں کرتا انہوں نے کہا دیکھو با اور سین بس جب بس ہوگی اب یہ کدھر سے آ گیا انہوں نے کہا بازی سی شروع کرو اور سین پہ ختم کرو کیا بنے گا اچھا یہ لفظ بھی ہے بس اس کو بس سرین نے بھی لکھا صرف اندا یعنی جو ادائیگی ہے پٹھان پہ ادائیگی تو پٹانو والی کرے گا نا وہ ادائیگی نرمی تو اس کے پاس ہوتی نہیں ہے وہ تو سیدھی سی بات کرتا ہے جو بات کرے گا سیدھی اللہ پاک احمد بنوائے تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو اس نے یہ کیا نا جی جو تفصیر کی انہوں نے کہا ایسا مزہ مجھے کسی کی تفصیل میں نہیں آیا اور بھی بس قرآن پہ بس ہو گیا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ پہ بس ہو گیا تو یہ کدھر سے نہیں ہے اس کو کسی نبی بنا بس ہو گیا جب یا قرآن بس کتابت بس رسالت بس نبوت بس شریعت بس یہ کدھر سے آ گئی تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی اللہ تبارک تعالی ہمارے حالات پر بھی رحمت فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایسا بدبخت ہے ابلیس کہ ان یراکم من ہے لا کو اور وہاں کہتا ہے امی ارام لا رہنا امی اقاب اللہ اللہ شدید القاب اور دیکھو آگے کیا کہتا ہے میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب بڑا ہے اللہ کا عذاب جو ہے تو وہ جان گیا تھا کہ فرشتوں کا نزول جو ہے یہ ہلاکت کو کی دلیل ہے کہ اب قرائش نہیں بچتے کہ ایک فرشتہ اگر جب اللہ علیہ اسلام آتا ہے اور پوری قوم لوگ کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے جاتے آپ اتنا فرشتے یہ نہیں بچتے تو میں یہ حد اب یہاں کیا کر سکتا ہوں اچھا پھر دوسری ویسی بھی بات یہ ہوتی ہے ملعون کی کہ ہر گناہ گار کو گناہ تک پہنچانے کے بعد پھر لاند بھی بیچتا ہے یہ بات بھی سمجھے صحیح حدیث ہے کی کہ آدمی جب صبح کا نماز کا وقت قریب آئے تو شیطان آ کے اس کو تھپ کیا سوچا بیٹا سوچا ابھی ابھی بڑا ٹائم ہے اچھا آنکھ کھل بھی جائے نا گلی میں دیکھ رہی ابھی بیس منٹ ہے نا جو دس منٹ تو اور آنکھ لگ سکتی ہے دس منٹ میں حضور کر کے پہنچ جائے گا پھر سلا دے گا سلا دے گا, سلا دے گا سلا دے گا سلا دے گا جب سو جائے گا نماز کا وقت وہ دیکھ گیا جماعت ہو گئی نماز ہو گئی یہ سو گیا ہے تو آخر میں اس کے کان میں پیشاب کر کے چلے جاتے گا تم اسی کام جو اللہ کا سید نہ کرے وہ پھر میرے پیشاب پہنچتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ بالا بھی نہیں اس کے کان میں باقاعدہ پیشاب کر دیتا ہے اچھا اس کا احساس ہمیں اب ہو یا نہ ہو لیکن بعد میں ہوتا ہے کہ آدمی گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے آدمی نماز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے نماز سے بعید ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ہے اس کا تو کام یہ اسی لیے قیامت والے دن جو قرآن مقدس میں آتا ہے کہ جب جہنم جہنم میں ہوں گے تو یہ بدبخت تو سب سے پہلے جہنم میں کھڑا ہوگا نا تو جب اس کو دیکھیں گے تو جی آڈی کہیں گے بھی چلو آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ ہو تو ہوا لیکن اس کا درگڑا نکالو اسی نے ہمیں خوار کیا تو جناب سارے اکٹھے ہو گئے اس کو پکڑیں گے کہ آؤ اس کو آج ویسے تو ایک اللہ کی طرف سے ادا ہے ایک ہم اس کو دیتے ہیں وہ <coughs> کہے گا بات سنو <coughs> پہلے میری بات سن لو بعد میں جو مرضی آئے گا کہے گا بات سن لو میری اور اس کے بعد جو بر دیا ہے مجھے سزا دو اور نے کہا بات سنو کہ میرا کیا قصور کیا ہے میرا اللہ اناس جب تم لیسکم کہا بات سنو کہ میں نے بھی تمہیں برائی کی طرف پکارا ہے نا بلایا ہے نا برائی کی طرف اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغم بھیجا جن نے تمہیں ہدایت کی طرف بلایا قرآن آیا کتابیں آئیں سپ نے بلایا تمہیں تم نے ان کی بات نہ سنی اور میری بات سن کے چلے آئے تو اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے کیوں ملامت کر رہے ہیں ایک طرف ایک پیغمبر بلانے والا ہے اللہ کے نبی بلانے والے ہیں کتابیں بلانے والی ہیں کو تمہیں سماویہ آئی ہے اور ایک طرف میں نے تمہیں بلایا ہے تم نے میری بات مان لی ان کی بات نہیں مانی تو ملامت اپنے نفس کو کرو مجھے کس بات کی ملامت کرتے ہو اسی لیے جیسے کہ کسی شاعر نے بھی کہا کہ کارے بد تو خود کریں لالت کریں شیطان پر کہ افعال خبیصہ خود کرتے ہونے کہ حرام کھانے کے مزے تو تم نے لیے میں نے تو رشوت کا راستہ ہی دکھایا تھا نا؟ تم نے تو پھر رشوت سے محل بنانے شروع کر دیے میں نے تو تمہیں شراب پینے کا ایک تھوڑا سا راستہ دکھایا تھا میں نے یہ دورہ کہا تھا کہ تم پھر اتنا آگے نکل جاؤ کہ شیطان بھی پیچھے رہ جائے یہ تم نے سارا کچھ خود کیا ہے میں نے تو اپنے آپ کو نہیں کیا تو اس علماء نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں تاکہ شیطان کے حملے سے بچ جائیں اب جب ہم نے پڑھا تو اب ہم کوی ترین کی پناہ میں آ گئے جب ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے تو اب شیطان کا حملہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ورنہ تو وہ بدبخت ایسا ہے کہ دور رہ کر بھی فس بس اللہ نے بسپسا ڈال دیا اور بسفساد کو کیسا ڈالا آدم علیہ السلام کو بسپسا یہ ڈالا ہل کما شرا تلک کہنے لگا بات سنے کہ یہ جنت کا مقام جو ہے نا اس سے کوئی اور مقام ہے اچھا نہیں انہوں نے کہا جنت میں ہمیشہ رہنا ہے نا پھر اسی درخت کو کھانا ہوگا جس سے منع کیا کہ ہے نا آپ کو یہی درخت تو ہے یہی تو راز ہے اسی کو بس چکھ لو ہمیشہ جنت میں رہو یعنی ان کو دوکھا جنت کے نام پہ دے رہا ہے دیکھو نا ایک آدمی نواز پڑا ہے ماشاءاللہ اب اس کو دھوکھا نواز کے نام پہ دے رہا ہے سبحان اللہ تمہاری نماز کا کیا کہنے دیکھو سب دیکھ رہے ہیں تھوڑا اور منبا کرو یار ماشاءاللہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ من ماشاءاللہ بڑی خوشی سے نماز وہی لمبا سجدہ کرو لمبا سا لوگ موتقد ہو جائیں گے بس اسی میں آیا نواز برباد ہو گئی تو اب نماز کے وقت